نا ربک انہوں نے کہا آپ مانگیے اللہ تعالی سے دعا یعنی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیجئے کہ یوبیہ ماہیہ وہ واضح کرے مبین اردو میں استعمال ہوتا ہے نا واضح چیز کھلی ہوئی یہ بین دلیل ہے اس بات کی یعنی روشن دلیل ہے یوب اللہ وہ ہمارے لیے واضح کر دیں اللہ تعالی ماہیہ یہ گائے کیسی ہو یعنی اس کی عمر کتنی ہے گائے کی ماہیت کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا بلکہ سوال یہ جو پہلا ہے یہ نہیں ہے کہ گائے کیسی ہو کیونکہ جواب سے پتہ چلتا ہے نا کہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا گویا کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے گائے کی پہلے تو یہ بتائیں کالا مسا علیہ صلاۃ السلام بولے اور انہوں نے کہا ان یقول وہ اللہ کی ذات یہ کہتی ہے انہوں نے یہ وحی کی ہے یہ انا بکارتن یہ ایک گائے ہو لا فارد جو بچوں کو جنم نہ دے سکے یعنی اس کی اتنی عمر, اتنی عمر ہو گئی ہو کہ بالکل بڑھیا ہو گئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بلا بکر اور نہ ہی وہ اتنی چھوٹی عمر کی ہو کہ ابھی تک اس کے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو نہ تو اتنی چھوٹی عمر ہونی چاہیے اور نہ بالکل بڑھیا ہونی چاہیے اوان درمیان میں بین نظالک اس کے درمیان ہونی چاہیے یہ عوانم بین نظالک کا جو, جو الفاظ ہیں یہ اصل میں جو پیچھے بات ہے اسی کی تعید میں ہے اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے درمیان درمیان ہو ففالو اور نکاس کہا سو کر گزرو ماتو مرون جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ کام کر گزرو زیادہ خود کرید میں نہ پڑو یہ وہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تین چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایک بات یہ کہ آپ نے فرمایا عن قیل وقال یہ بات فضول بحث کرنا قیل وقال حجتیں اس سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ المال پیسے کو فضول میں ضائع کرنا جہاں پہ ضرورت نہیں ہے خام خواہ پیسے کو ضائع کرنا خراب کرنا اللہ کو اس بات سے نفرت ہے اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایسی چیزوں میں دخل دینا جن کی ضرورت نہیں لو بیکار کام باقی ساری زندگی میں جتنے بھی بیکار کام ہیں ان کو خام کا ایک کام ہے ہی نہیں ایک چیز ہے نہیں بات نہیں ہے کوئی کسی معاملے میں خام کا بولنا یا دخل دینا اس سے منع فرمایا فضے مسا علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ فلوماتوں مرو جو حکم ملا ہے بس کر گزرو کوئی سی گائے لے کے ذبح کر دیتے اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی پوری ہو جاتی اس لیے شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں خام خواہ اس کی کھوج کھود کریت اس میں نہیں پڑنا چاہیے بس جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کر دے قبولیت اللہ کے ہاں ہے